بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ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 نل کول ہمی و شدید و کا تَبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على ملى نبي بعد اما بعد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 وََدینہ اور وہ لوگ آمن جو ایمان لائے اشدُ دو وہ زیادہ سخت ہیں خوب محبت کرنے میں اللہ ہی اللہ سے ولو اور اگر یرا دیکھ لیں اللدینہ وہ لوگ جنہوں نے ظالم ظلم کیا اس وقت کو جب یرو العذاب وہ دیکھیں گے عذاب ان تو اس بات کو جان لیں گے کہ ان القوتہ یقیناً قوت للّہ اللہ کے لیے ہے جمی سب کے سب وہ ان اللہ اور بے شک اللہ تعالی شدید العذاب سخت عذاب دینے والا ہے اس جب تبرا بیزار ہو جائیں گے اللّینہ وہ لوگ نتبیو جن کی پیروی کی گئی من اللہدینہ ان لوگوں سے جنہوں نے اتباء پیروی کی واراضاب اور وہ دیکھیں گے عذاب کو واتا اور ٹوٹ جائیں گے بھیم ان کے الاسباب تعلقات وقال اللینہ اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباء پیروی کی لو کاش کے ان لنا ہوتا ہمارے لیے کر ایک بار واپس جانا فن تبر تو ہم بھی بیزار ہو جائیں گے منہم ان سے جیسا کہ وہ بیزار ہوگے ہم سے